شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا, جی کا, کا بال قلم توحید اور رسالت کے بعد اب منکرین کے لیے تخلیقات کا بیان پہلی صورت میں مجازات بیان جانتا اب اس میں مجازات کی تحقیق اس کا وقت اور واقعات مذکور ہیں الحاق کا تو کا تحقیق قیامت لکھو قیامت کا ثابت ہونا تحقیق قیامت ثابت ہونے والی ملحاق کا کیا ہے ثابت ہونے والی اے اس کے نیچے لے کھلو استفامات برائے تحویل اس قسم کے استفامات آئیں گے یہ استفامات کس کے لیے ہیں تحویل کے لیے ڈرانے کے لیے استفامات برائے تحویل یہ ملحہ کا وما ادراک ملحہ کا یہ سارے استفامات برائے تحویل ہیں ثابت ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے ثابت ہونے والی یہ سارے استفامات برائے تحویل ہیں قز بد سمود واد میں کاریا تخویف دنیاوی نمبر ایک دو دو اکٹھے آ گئے تخویف دنیاوی نمبر ایک دو جٹلایا سمود نے اور آد نے ساتھ کھڑکھا خڑ نے والی کے کاریہ من کھڑ خڑ کھڑا والی وہ بھی جو بڑا حادثہ ہوتا ہے تو تمہارے کانوں کو کھڑکھا خڑ دیتا ہے یا نہیں کھڑا دیتا پھر چٹرا ساتھ کھڑ کھڑانے والی کی پر پر پیرور تو یہ کیے ساتھ ایسے آواز کے جو حد سے نکل جانے والی تھی من ایسی آواز جو ہج سے نکل جانے والی تھی جس کو کیا کہتے ہیں جی سیاح بھی کہتے ہیں چنگھار بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہلا کے سو رہے آئے گئے سات ہوا تیز کے کے سر سر من تیز آتیا من تم تند ہوا کے مسخر کر دیا اس کو اللہ نے ان کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دن ایک بد کی صبح کو چلی دوسرا ختم ہوئی تو درمیان لوگوں کو کیا کر دیتی تھی گرد نے کاٹ کے ایسے رکھ دی تلوار کپڑا کاٹنے والی تھی دیکھتا تو قوم کو اگر تو ہوتا نا وہاں تو دیکھتا قوم کو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 گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے ایسی کھجوریں جو کہ کھوکھری یا گرنے والی دونوں مانے جاتے ہیں خوابیا میں گرنے والی بھی کھوکھری پس طرح بس کیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے یہ نفس ان باقیہ کیا ہے اور اس کا موسود کیا ہے جی نفس کوئی نفس باقی رہنے والا یہ تخویب دنوی کے نمونے کتنی ہو جی ایک اور دو اب لکھ لو جی نمبر تین تفویح دنوی نمبر تین تیسرا نمبر تین؟ اچھا جی اور آیا فرعون اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے فراون سے پہلے دیو دیو دیو وہ بھی آئے یہ نمبر دانت. کتنی جی چار تفریح اور الٹی ہوئی بستیاں یہ کیس کی بستیاں تھیں قوم لوگ بالخاتیہ سات بڑے گناہ کے انہوں نے بڑے گناہ کیے اس کی تشریح ہے پس بے فرمانی کی اپنے رب کے رسول کی پس پکڑا ان کو پکڑنے سخت نے اتنا لمبا تغمہ کہ نمونہ تقریب کا ہے جی پانچواں بھائی بے شک ہم نے جب کہ جوش مارا پانی نے سوار کیا ہم نے تم کو چلتی کشتی نے نو علیہ السلام کے وقت تاکہ کریں ہم اس معاملے کو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 تخوی دنوی کے بعد وہی تخویح اخروی حوال کی عمد پر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر نفقت واحدہ یک بار کی پھونکنا نفقہ اولاحدی وہ ہو ملا تلار اور اٹھائی جائے گی زمین اپنے مرکز سے پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے بہت دک کا تھا واحدہ پھر ان کو اٹھا کے یک بار کی ایسے کوٹ دیا جائے گا کہ ریزا ہو جائے گا دیا جائے گا کہ ریزا ریزا ہو جائے پکا تھا کوٹ دیے جائیں گے یکبار کی اور ریزا ریزا ہو جائے گا اللہ بس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی کیا مال? اور پھٹ جائے گا عثمان پس وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا بھائی یہ چھت جو گرے اور آدمی کے اوپر ہوں تو دیوار کے اوپر آ جاتے ہیں کنارے پہ آدمی بھائی چھت گر رہی ہو کنارے پہ آ جاؤ دیکھو جی پاس وہ آسمان کمزور ہو جائے گا اور فرشتے کس پہ آ جائیں گے رابطہ جایا کناروں کو اوپر اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے اب چار فرشتے اٹھاتے ہیں کتنی آ تو اللہ تبارک و تعالی اس دن جلال ربانی ہوگا عظمت کی شان ہوگی شان جلال ضہور کرے گی تو آٹھ اٹھائیں گے یا دین اس دن پیش کیے جاؤ گے تم اللہ کے دربار میں نہ پوشیدہ ہوگی تم میں سے کچھ بات فہما منوت یا بشارت بس جو دیا گیا نہ میں دائیں ہاتھ میں بس وہ کہے گا ہا امو ہاؤ امو جو ہے قسم فیر ہے بمان امر حاضر اسمایہ فال جانتے ہو نا بہ امر حاضر بمان فیر ماضی تو ہا مو بامن تالو جس کا نام ایمال دائیں ہاتھ میں آئے گا نا وہ کہے گا او او بھاگو ایک رو کتاب یا پڑھو میرے نام امال خوشی یہ کہے گا انی زنان تو میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ میں ملنے والوں اپنے ساتھ تو میں منکر نہیں تھا پس وہ ہوگا بیچ ایش پسندیدہ گئے پی جنت نالیہ بحشت بری کے اندر کطوف وا دانیا کہ اس کے پھل قریب ہوں گے قریب کا من با اشارہ کریں گے سامنے آ جائیں گے یقال و لحم کہا جائے گا ان کو کھاؤ پیو خوشگوار بے ماں اسلح تم صبح بھی بس صبح حسکے کے کر چکے تھے تم ایام گزشتہ کے اندر نیتی بام بامنتیا انجام مجرمین جو دیا گیا نام بائیں ہاتھ میں وہ کیا کہے گا حسرت مجرمین یا لہتانی کاش کہ میں نہ دیا جاتا نام میں عمال. اور نہ جانتا میں کیا حساب ہے میرا نہ میرا نام میں امال آتا نہ حساب جانتا میں کیا لے کہا کا کہ ہوتی پہلی موت ہی خاتمہ کرنے والی بالکل میں اٹھتا ہی نہیں مٹی ہو جاتا ہو جاتی پہلی موت خاتمہ کرنے والی ماغنا نبھا میں کروڑ پتی تھا ارب پتی تھا خاک مال میرے کام آیا کام آئے مجھ سے مال میرا خالاکی سلطان یا ہلاک ہوگی مجھ سے سرطنت میری جس بادشاہی کے میں لڑتا تھا وہ بھی ہلاک ہوگی مجھ سے سلطنت میری خضو ہو فا یکالو لے خاجانت جہنم جہنم کے جو دروغے ہیں نا ان کو کہا جائے گا پكڑوئے سردار صاحب کو بادشاہ سلامت کو پكڑو بھائی مان کو گلو ہو اس کو توک لگا دو اے ایسے ہاتھ گردن کے اندر ڈال کے لوہے کا توک لگا دو جب لگا w, لو تو پھر جہنم دوپ دوپ کے اندر اس کو گھسی تجی کے داخل کر دو سما کی سلسلہ تین پھر بھی زنجیروں کے جن کی پیمائش ہے ستر ستر داغ اس کو جکڑ دو یہ کتے کی طرح ریچھ کی طرح جکڑا رہے ان کان لاجو اسباب عذاب اس عذاب کے اسباب یہ ہیں کہ بالکل ایمان تھا نہیں تھا اس کے اندر بے شور تھا نہ ایمانا تظیم الشان کے نمرے ولاز و نمبرے ولا نمبر دو نہ برنگیختہ کرتا تھا ترغیب دیتا تھا اوپر کھانے دینے مسکین کے یہ نمبر دو آ گیا جی اسباب فل صلاح ہو بس نہیں واسطے اس کے آج کے دن یہاں کوئی حمید کوئی دلی دوست اور نہیں کوئی کھانا مگر اسلین سے کھانا ہے کیسے جی غسلین کہتے ہیں دوست کیوں کی پیپ اور دوست ہی جلیں گے تو ان کا خون اور پیپ جو نیچے گرے گی وہ پلائی جائے گی اس کو دھون کہتے ہیں مگر اس کا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 اور ساتھ ان چیزوں کو جن کو تم نہیں دیکھتے بھائی دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں, ہمیں نظر نہیں آتیں فرشتے نہیں نظر آتے جنات نہیں نظر آتے باقی بھی کافی اللہ کی مخلوق ہے ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ دو قسمیں اٹھائی گئیں اور آگے صداقت قرآن دعویٰ ہے غور کرنا دعویٰ کیا ہے صدت قرآن اور قصم یہ دو اٹھائی گئیں ان کا کیا تعلق ہے صداقت قرآن کے ساتھ ان کا تعلق یہ حضرت اور کرنا قرآن اللہ کی طرف سے کون لے تھا جبریل جبریل نظر آتا تھا نہیں لیکن کس کے اوپر لے آتا نبی کریم صلی اللہ آپ تو نظر آتے تھے نا تو اس لیے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی کون واسطہ تنزیل جبریل وہ بھی پاک ہے معصوم جو جھوٹ نہیں بولتا اللہ کا سچا فرشتہ ہے اور جو نظر آتا ہے یہ بھی اللہ کا کہا ہے سچا ہے وہ بھی سچا یہ بھی سچا تو قرآن سچا نہ ہو بھیجنے والا اللہ ہے لے آنے والا سچا جس پہ اترا وہ بھی سچا قسم اٹھاتا ہوں ساتھ ان چیزوں کے جن کو دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے انہو لا قول ان قول و سورن کریں سدھات کہتے قرآن بے شک یہ البتہ کلام ہے اس کا صدر جو مؤذب ہے کون کو جبریل لا غما ہو بے قول شاعر نفی شعر نہیں یہ قرآن قول شاعر کا کلیل لمبا تو میں نون کلیل بہن نہیں مان لاتے تم بلا بے قول کا نفیِ کہانات نہ کاہ کا قول ہے تم سمجھتے نہیں بال تنزیلوں میں رب العالمين. یہ بال کا لفظ ہے مقدر. نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے بال کے نازل شدہ سے دلیل اقلی برائے صداقت قرآن دلیل اقلی برائے صداقت قرآن پر مایا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 تو میں اس کی نبوت کو نہ چلنے دیتا بلکہ کیا کرتا یہ مول ساحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے بائیں ہاتھ تو ان کا کیا ہوگا دائیں کسی کو قتل کرتا ہے نا تو ایسے قتل کرتے تھے جلاد بھی بائیں ہاتھ سے پکڑتا اس کے دائیں ہاتھ کو ایسے جھٹکا دے کے ایسے تلوار مارتا ایسے جھٹکا دے کے تلوار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 اسلام بڑھ رہا ہے تو آپ سچے نبی اور کرو رہا ہے. بلاؤ تو اگر جھوٹ بات بانتا ہمارے پر بعض بات ہوتا کل تو کل بعض کا باندھتا پھر بھی ہم اس کو یہ سلا دیتے البتہ پکڑتے اس کے دائیں ہاتھ کو آپ سمجھ آ گیا پھر کاٹ ڈالتے اس سے شہرت کو پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا بہ نبول تصرۃ یہ جی قرآن تنزیل بھی ہے اللہ کی طرف سے اور نصیحت ہے متقین کے لیے مستفیدین کے لیے متقین نال کے لیے نصیحت ہے محرومین کے لیے وعید ہے بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک بعض میں سے مقصبیاں جٹرانے والے واینسر قابری ثمرۂ تقزیر بے شک یہ قرآن سبب ہے ارمان کا کافر آج نہیں مانتے قرآن کو کل کیا کریں گے ارمان کریں گے کاش کے ہم مانتے با انق القین بے شاع قرآن البتہ تحقیقی اور یقینی بات ہے وہ سب بے بس رقف العظیم داو صورت پس تصوی بیان کر ساتھ نام ربا کریں گے جو عظیم شان ہے ادھر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام مت کادیانی نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے اور مرزے نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا کر دیتا تباہ کر دیتا جب میں زندہ ہوں تو سمجھو میں جھوٹا نبی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب بہادر کی بہت ٹٹی خانے میں واقع ہوئی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 تو مرزا کی اس بھنگی بھنگی کی طرح سمجھ لو یہ بکواس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مولا دیتے ہیں جیسے شیطان کو مولا دیتی ہے نہیں ہے سمجھ بابا جو کام کا آدمی ہوتا ہے نا کام کا آدمی وہ اگر اونچی بات کرے جھوٹ بولے تو سزا اسی کو دی جاتی ہے سمجھے تھا آپ دیکھو وزیر تھا اچھا تھا سارا کچھ تھا لیکن بادشاہ کی طرف ایک جھوٹی ہی نسبت کر دی تو اس نے فلاں فلاں کام میرے ذمے اس کو پھانسی لٹکی جاتی ہے جس کو آج تک عہدہ کو ہی نہیں مرا بکواس کرتا رہے تو کیا ہے